تقوی کے معیار میں, میں آ جاؤ اللہ کی کتاب سے تقوی حاصل ہوتا ہے فرمائے جو ہم نے تم کو دی ہے اللہ کی کتاب احکامات اس کو تم پکڑ لو اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھایا ان کے سروں پر انز اللہ گویا کہ وہ صاحبان ہے ان کے سر پر سمت تم نے بادار کہا پھر تم پھر گئے اس کے بعد فضم اگر نہ ہوتا فضل تم ضرور ہو جاتے, اٹھانے والے تم اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اللہ نے تمہارے اوپر یہ فضل کیا اللہ نے تمہارے اوپر یہ فضل کیا یہ ساری کے نعامات بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دیے کہ تم اپنے بڑوں کے ان واقعات کو یاد کرو جنہوں نے یہ کیا یہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ اتنی مہربانیاں کی ہے اس کے باوجود تم حق کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہو بلکہ تمہاری اختجد بغاوت پر گامزن ہے فکر خاسین یہ بھی ان کی ذلت کا ذکر ہے کہ تم اپنے بڑے بڑا بڑائی بیان کرتے ہو تمہارے سے تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو تمہارے بڑوں کی جو تاریخ پڑھو تم تم ان کی عزت اور احترام کی باتیں کرتے ہو یہ بات اس وقت تھی جب وہ دین پر قائم تھے جب دین سے وہ بیگانے ہو گئے تو پھر دیکھ لو اپنے تاریخ پڑھو یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی من گم تم میں سے صرف سب تفتے کے دن پکلنا لہم پھنس کہا ہم نے ان کو ہو جاؤ کر ہم نے ان لوگوں کو نکالن عبرت لما ان لوگوں کے لیے بے نیت ہے جو ان کے سامنے موجود تھے وہ ماقل اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے وہ صحت تھی وہ لوگوں کے لیے ہفتے کے دن کے تعظیم کو انہوں نے خود اپنایا افتے کے دن کا ہم احترام کریں گے جیسے کسی بخاری اور دودھ کتابوں میں کتاب الجمہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلاۃ السلام فرماتے ہیں نہ مخرونا ہم, ہم بعد میں آنے والے ہیں لیکن مرتبے میں آگے نکل گئے کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر اور نسارہ پر جمعے کے دن کو پیش کیا تو ان دونوں نے ایک گروہ نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا اور دوسرے گروہ نے اتوار کے دن کو اختیار کیا ہفتہ اور اتوار یہ ہر کا ہو گیا فہادان اللہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعے کے دن جمع کی ہدایت دی مانا جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا اور ہم نے جمعے کے عظمت کو تسلیم کیا تو ہم آئے تو بعد میں دنیا میں لیکن نمبر پہلے لے گئے پہلے جمعہ آتے پھر ہفتہ آتے پھر اتوار آتے تو عظمت والا دن اللہ نے ہم کو دے دیا انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کو اختیار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن کیا کیا اللہ رب العالمین نے امتحان میں ڈالا ان کی ایک جماعت ایک گروہ جو سمندر دریا کے کنارے پر ان کا مسکن تھا رہائش ان کا خوراک وہ مچھلی کا گوشت اسی پر ان کا گزران تھا اللہ رب العالمین نے صورت آراب میں تبصیلی اس کا ذکر کیا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے اس واقعہ کو رکھا اور میں وس الحمد القریت اللطی قانت ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر واقعہ اس یاد ہوا سب تھے جب انہوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کے قانون سے تجاوز کیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں ان کو سامنے نظر آ رہی ہیں پانی کے اوپر بڑے بڑے مچھلی نظر آتے ہیں یہ اللہ کے امتحان کا بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو ایک اچھی چیز جو اس کو میسر ہوتا ہے اس کے بدلے میں ایک برا چیز اس کو مدعین کر دیتے ہیں یا وہ حلال چیز اس کو کم کر دیتا ہے حرام چیز اس کو زیادہ دکھا دیتا ہے جس طرح آج دنیا میں آپ دیکھ لیں حلال کی تنخواہ آٹھ ہزار حرام کی تنخواہ سولہ ہزار ظاہر بات ہے آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اس آٹھ ہزار پر صبر کرتا ہے کانے ہوتا ہے حلال پر یا سولہ ہزار کی طرف لپکتا ہے دوڑتا ہے یہ دنیا کے اندر مستقل ایک نظام ہے قیامت تک چلے گا اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم خباش کی طرف مت جاؤ اگرچہ وہ کثیر ہو بلکہ تم اچھی چیز کی طرف جاؤ اگرچہ وہ قلیل ہو اس میں برکات ہوتے فوائد ہوتے یہاں جب آفتے کا دن تھا تو مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے یومس بتن جب ہفتے کا دن نہیں تھا تو مچھلی غیر اب انہوں نے کیا کیا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی نہروں میں بگائیں گے وہاں جا کر کے پیچھے سے راستہ بند کریں گے اب ان کو بند کرنے کے بعد اتوار کے دن پھر پانی سے نکالیں گے یہ انہوں نے اس کے لیے ہیلا کیا ہیلا کرنے کے ذریعے سے انہوں نے ان مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا اللہ نب العالمین فرماتے یہ ہماری طرف سے ان پر امتحان تھا اب اس وقت کیا کیا لوگ تین اس میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ نے عال اعلان کہا کہ یہ کام حرام ہے یہ مت کرو خود بھی نہیں کر رہے اور جو کرنے والے تھے ان کو منع بھی کر رہے دوسرے گروہ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ جو کرنے والے وہ اپنا کام کرے ان کا अपना اپنا ہمارا हमारा ہمارا اس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہر آدمی اپنا में میں جائے ہم کہتے جائے خبر میں جلتی لیکن ہم کو تو آرام،, آرام سے چھوڑے ہم تو زمین کی بات کر رہے ہیں نا جب اندر جائے تو ہم نے کہاں لڑنا ہے ان کے ساتھ ہم تو بار کہہ رہے کہ بھائی یہ ڈول نہیں بجاؤ یہ ناچ گانے نہیں کرو یہ شرک نہیں کرو یہ کفر نہیں کرو یہ تو ہم بار کی باتیں کر رہے قبر میں ہم تو باہر کے باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک گروہ نے کہا ہر آدمی کا اپنا اپنا مسلک ہے تو مسلکی لوگ بھی رگڑک آ گئے جو گناہ کرنے والے تھے وہ بھی گرفتار جو دعوت نہیں دیتے تھے اور کہا ہر آدمی کا اپنا اپنا خبر ہے وہ بھی عذاب میں آ گئے اور جو دعوت دینے والے تھے ان کو اللہ نے صرف بچایا تین جماعتوں میں سے دو جماعتیں ہلاک اور ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بچایا فرمائے اس منهم او شريرا کیوں تم قوم کو دعوت دیتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا ہے ان کو تو, اللہ کرے گا تو انہوں نے کیا جواب دیا کالو ماضرت ہم تو تمہارے رب کے یہاں اوزر پیش کرتے ہیں یہ نہیں کہا معذرت حالانکہ رب تو ان کا بیٹا لیکن ان کو غیرت دلانا مقصود تھا کہ تمہارے رب کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو دعوت دیا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے شاید کہ یہ مان جائے اور عذاب سے بچ جائے لیکن انہوں نے نہیں مانا فرمایا آراب ایک سو پینسٹھ اللہ ہے کہ سخت عذاب میں ہم نے ان لوگوں کو پکڑا جو عن جو برائی سے منع کر رہے تھے کو ہم نے منع کیا یہاں اس اصول کو سمجھو کہ دائی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے نہیں عذاب بھی ساتھ میں سنائیں یہاں کیا الفاظ ہے جو برائی سے منع کرنے والے تھے ہم نے ان کو صرف بچایا اور جو کہتے تھے کہ ہر آدمی کا اپنا قبر ہے وہ بھی رگڑک آ گئے اور جو مچھلی پکڑنے والے تھے وہ بھی اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو عذاب عجیب شکل میں دیا کہ ان کو بندر بنا دیے بندر جو ہے یہ انسان کے ساتھ شکل میں زیادہ مشابے ہیں اور اس کے اندر انسانی عادت بھی بہت سارے ہیں بخاری شریف میں ایک واقعہ بھی اس حوالے سے ہے کہ ایک بندر اور ایک اس کے بندر نہیں بولو انہوں نے گناہ کیا تھا اور باقی بندر جم ہے ان کو پتھر مار رہے ہیں یہ واقعہ فتح کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے تو یہ انسانوں کے مشابہت زیادہ ہے بندروں کے اندر اس بارے میں پھر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ کیا یہ جو بندر ہیں یہ اسی قوم میں سے بن اسرائیل میں سے ہیں تو بعض نے کہا ہے کہ نہیں اس لیے کہ کسی بھی قوم پر جب اللہ تعالی عذاب کو مسلط کرتا ہے تو پھر اس کی نسل کو ختم کر دیتے ہیں باز نے کہا کہ نہیں ہے یہ انہیں میں سے ہیں اور اس سے اللہ نے نسل چلایا ہے باہر کے یہاں ایک چیز یہ بھی مقصود ہے اشارتن کہ جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے اللہ نے سزا دی انہوں نے کیا عمل کیا کہ ظاہر میں تو انہوں نے مچھلی ہفتے کے دن نہیں پکڑے ظاہر میں انہوں نے افطے کے دن مچھلیاں پانی سے نہیں نکالے اور اتوار کے دن نکالے ظاہر میں صحیح اور باطن میں عمل غلط اللہ نے ویسے کیا کہ ظاہر میں شکل انسان کا اور حقیقت میں وہ زناور بندر کا شکل دے گا تو انسان کا ہے پیچھے دوم لگا ہوا ہے باقی وجود اللہ نے سزا بھی ویسے دی کہ ظاہری شکل انسان کا اور پیچھے وجود جو ہے وہ ایک درندے کا دے دیا جیسے انہوں نے عمل کے ویسے اللہ نے سزا دی موافقت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ کیا کہ تم اپنے بڑوں کی ان خباصت کو یاد کرو اور پھر اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کے بارے میں ہم سب کے لیے درس دے دیا درس کیا دیا فرمایا فجا اللہ نہ کال علامہ بن خلفہ ہم نے عبرت بنایا اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے یدیہ جو اس وقت زندہ تھے ید ہاتھ کو ید اس لیے کہتے ہیں وہ انسان کے آگے ہیں اور یدیہ کا ہے اس وقت جو لوگ موجود تھے جو اس واقعہ کو جہاں تک سن چکے وہ خل ماں خلفہا میں ہم سب داخل ہے قیامت تک جہاں تک قرآن کا صدا پہنچے گا تو خلفہا میں سب داخل ہے فرمایا و موت المتقین جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اس میں ان کے لیے بڑی نصیات ہے کہ وہ اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے إِنَّ اللَّهِ بَقَرًا ریاض کرو جب علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم سے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ہوئیے کہ تم ذبح کرو بکرتن گائن کالون نے کہا تب کیا تو بناتا ہے ہم کو مذاق ہمارا تو مذاق کر رہا ہے یہ تم خام خام میں حکم دیتے گائے ذبح کرو کان فرمائے سلات و سلام بلام میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ हूं سے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں ہم اکن من الجاہل کے ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے یہ طریقہ ہے نا کہ جب کوئی شخص شرک سے نکل آئے تو اس کے عقیدے کا امتحان کرو اس شرک سے نکل آیا ہے تو چلو یہ بابا کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں چلو ایک جھنڈا ہوتا اس کے اوپر ذرا اس کے عقیدے کا ٹیسٹ لے لو کہ یہ بابا سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتے بنی اسرائیل کا اللہ تعالی نے ٹیسٹ لینا تھا تم لوگوں نے عبادت کی ہے گائے کی چلو گائے زیادہ کرو یہ گائے وہ جانور ہے جو قدیم معبود ہے قدیم سب سے قدیم معبول یہ گائے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے ساتھ مذاق ہے ہم گائے ذبح کریں خام خواہ ذبح کریں جس طرح ہندو کو گائے کیا بولو کہ ذبح خام خواہ ذبح کرے اس کے گوشے نہیں گاتے دوسرا مسئلہ اس حیات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ یہ قدیم الفاظ ہے شریعت کے اصطلاح میں اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے مثال اسلام نے بھی استعمال کیا ہوگا بلّہ اور تیسرا مسئلہ اس آیات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کے مسائل میں مذاق کرنا یہ جہالت کا ارتکاب ہے کہ میں تمہیں اللہ کے دین کا مسئلہ بیان کرتا ہوں تو کیا میں جاہل ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گائے ضبح کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. میں جہالت کا عمل کروں گا اور اس سے بھی علماء نے استقال کیا ہے انبیاء کے عظمت پر کہ انبیاء تو دین میں مزاق سمجھنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے تو شریعت کی مخالفت وہ کیسا کرے گا قالونوں نے کہا مانگ ہمارے لیے رب بگات نے رب سے دعا کرو یو بئی کہ وہ بیان کرے ہمیں ماہیاں کیسی ہے وہ گائیں جب وہ سمجھ گئے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑے سب وحید کے ساتھ کہہ دیا کہ تو جہالت ہو جائے گا مذاق نہیں آقیقت تو انہوں نے مطالبہ کیا اب اگر یہ سیدھا سادہ کسی بھی گائے کو ذبح کر لیتے تو ان کے لیے آسان تھا سوالات کے ذریعے سے مسائل مشکل ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا ان یقیناً اللہ رب العالمین یقول فرماتا انہا بقرتن وہ گائیں ہیں لا بکر ولا بکر نہ وہ بوڑھی ہے نہ بچے نہ تو زیادہ عمر والی نہ کم اب یہ ان کے لیے مشکلات پر مشکلات شروع ہو گئے عوان عمر کے ہیں درمیانہ آوان جس طرح ثواب بے ان کے درمیان فف علوماتو مرون کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اب اس میں کتنا واضح لفظ ہے کہ فف عالوماتو مرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کرو ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے آپ نے لی اور مسائل مت ڈھونڈو انہوں نے کہا نہیں کال دول نار بتاؤ بھائی کہا کہ نہیں پھر سوال کرو اس کے رنگ کیسے ہیں کار فرمایا اس سلام نے سلامت السلام نے انح یقور انہا بکرا یقین اللہ سبحانہ خان تعالی فرماتے ہیں بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہیں اس کا رنگ زرد ہے فاقو لا خوب گہرا ہے رنگ اس کا تصور الناظرین خوش کرتی ہیں دیکھنے والوں کو کس رنگ میں لایا اس کو سونے کے رنگ میں لایا سونے کے رنگ میں اس لیے لایا کہ جس بچڑے کے انہوں نے عبادت کیا ہے وہ بھی سونے کا تھا اسی کلر میں اس کو لایا تاکہ ایسے گائے کا زبہ ہو جائے جو بالکل بائے نہیں اس کلر کا ہوں جس کے انہوں نے عبادت کیا تھا پالو کہنے لگے ادولہ او ہمارے لیے رب بکاب اپنے رب سے لنا بیان کرے وہ ہمارے لیے ماہ یا کس قسم کے ہے وہ ان البقرہ یقیناً وہ گائے تشا بہا مشتبی ہو گئی ہے علینا ہم پر و انشاء اللہ یقیناً اگر اللہ نے چاہا لمح ضرور ہم ہدایت پائیں گے ہم اس کو ضرور پا لیں گے مانا ضبی ہی کی عشقوں کو ہم بجا لے آئیں گے اگر اللہ نے چاہا یہ انشاءاللہ ایک عظیم کلمہ ہے جو ان کے زبانوں پر آیا کہ اللہ نے چاہا کالا فرمائے سلاۃ سلام نیم ان کو انہ بکرۃ یقین وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہیں لمسر العدا نہ محنت کرنے والی ہیں بذریع حل معنی تصیر العب زمین کو چیر پارنے والے ہل چلانے والی جوتی بیل جس کو ہم کہتے ہیں ولا تسکل اور نہ وہ پانی پلانے والی ہے کھیتی کو مانا ارٹ چلانے والا نہ ارٹ چلانے والا بیل اور نہ جوتی بیل جو کھیتوں کے ہل کے کی استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے فرمایا مسلم نہیں ہے کوئی عیب اس کے اوپر مسلمہ سالم ہے لاشیتا سیاح کوئی داغ دبا نہیں ہے اس کے اوپر قالو کہنے لگے الان الج بالحق اب آیا تو وضاحت کے ساتھ حق مارا ب وضاحت پالون نہیں تھے وہ قریب کی ذبح کرتے ہیں اس فعل کے قریب نہیں تھے وہ یہ اس لیے کہ پہلے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیل رقال اس لیے کر رہے کہ ذبح کرنا ہی مقصود نہیں تھا کیونکہ اکثر وہ لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں ایک تو ہوتے نا مسئلے تک پہنچنا ایک ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اس عمل سے بچ جاؤں اس عمل سے بچنے کے لیے سوالات کرنا یہ مجھے فلا ملا ہے فلا چیز ملا ہے یہ میرے تنخواہ یہ میرے پاس سونا ہے چاندی لیکن اتنا میرے اوپر یہ ہے وہ ہے کرتے کرتے وہ زکات سے اپنے آپ کو یا بچانا چاہتے ہیں یا وہ جو کوئی چیز اس کو مل گیا اس کو حضم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سوالات کرنا یہ اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے سوالات کر رہے تھے ورنہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ بپ آلومات جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اس میں تمہاری نجات ہے لیکن انہوں نے ایک مسئلے کو بار بار دہرایا اور اس کو اپنے اوپر اور سے اور مہنگا کر دیا مشکل سے مشکل کر دیا جو اس میں مختلف علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا اس میں کیا حکمت تھی اور یہ کسی غریب آدمی کے گھر میں یتیم بچوں کے گھر میں اس قسم کی گائیں پائی گئی جو ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو گئے یہ مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں مسلحت تھی لیکن ان کی طرف سے تو جرم کرنا کئی رال کرنا اپنے آپ کو کسی مسئلے پر عمل کرنے سے چھڑانے کی کوشش کرنا یہ سب کچھ انہوں نے کیا یہاں پر علماء نے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے یہ کیتی باڑی کے ساتھ و سامان صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک شخص کے گھر میں ہل چلانے کے جو اسباب ہوتے ہیں ہل وہ دیکھا گیا فرمایا کہ یہ جس گھر میں ہوتے ہیں تو اس گھر میں نحوست ہوتے ہیں اس کے پھر علماء نے جوابات لکھا ہے کہ حل چلانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے لیکن یہ معیوب اس وقت ہے جب انسان دین کے کاموں کو چھوڑ دے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اذناب البقر وہ لوگ جانوروں کے دومے پکڑ کے تجارت کے دیتی میں لگ جائیں گے اور وہ ترقم الجہاد جہاد تم چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے گا اس صورت میں تو چاہے وہ تجارت ہو یا چاہے وہ کھیتی باڑی ہو وہ معیوب ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق انسان ادا کرتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسان کے زمیندار کے بہت سارے فوائد بیان کیے کہ وہ جو زمین میں دانہ ڈالتا ہے اس سے جو فصلیں نکلتی ہیں یہ وہ جو درخت لگاتا ہے لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں لوگ آئندہ آنے والے اس سے میوے کھاتے ہیں فصل کے اندر جو چونٹیاں ہیں جو درندے ہیں چرندے ہیں پرندے ہیں جو بھی دانہ کھائیں گے یہ سب کے سب اس کے لیے صدقہ ہے اس میں کوئی چوری کرے گا تو اس کے لیے صدقہ ہے کوئی راگیر وہاں سے جاتے ہیں کوئی میوہ چھوڑ کر کھاتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ ہے یہ اس کے سارے فضائل ہے ہاں جب یہ اس معنی میں ہو کہ انسان اس کو بس کام بول دے اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیں جس طرح کئی علاقوں میں آپ جائیں تو لوگ ذمہ دار اس انداز میں کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس کیتی کے لیے پیدا کیا ہے جس طرح آج بازار میں آپ دیکھ لو نا بعض کاریگر ایسے ہوتے ہیں یہ جو بلڈنگیں بن رہی ہے اور یہ برائی کرنے والے ہوتے ہیں جو سیمنٹ ملاتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس کام کے لیے پیدا کیا کہ سیمنٹ مکس کریں گے اور چھت میں ڈالیں گے شام کو گھر جائیں گے کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں ایسا کام کرنے والے کوئی بھی ہو یا کسی چھوٹے دکاندار کا آپ مثال لے لیں چھوٹے سے دکان میں وہ صبح بیٹھے گا رات کو اسی سے نکلے گا جس طرح پرندوں پرندہ اپنے گھونسلے میں گھستا ہے اسی طرح وہ چھوٹے سے دکان میں گھسے گا اور رات کو دس بجے گیارہ بجے کے بعد دیکھو تو وہاں اس غار سے نکلے گا اور سیدھا گھر جائے گا بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو صرف کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کس دکان میں یہ بیٹھے گا یہ کام کرے گا جب کوئی بھی کام ایسا ہو تو یہ معیوب ہے اگر ایسا نہ ہو اس میں اللہ تعالی کا ذکر استار عبادات تجارت میں ہے رجال اللہ تلہیہ ذکر اللہ اللہ نے تو ایسی تجارت کی تعریف کی ہے ایسے ایمان والوں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا فرمایا فتت وقت فتح اللہ کیا تم اے ایمان والو اے مسلمانوں یہ امید رکھتے ہوم کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے مانا تمہارے جیسے مسلمان بن جائیں گے یہ یہودی یہ عیسائی تمہارے ساتھ مل کر مسلمان بن جائیں گے وقت کانا فرے نوم یقینتا ان میں سے گرو یلہ سبحان ہوا تعالی نے ہاں فرمایا کہ جب یہ مسئلہ ان کے اوپر گزر گیا تو اس کے فوراً بعد یہ ایک اور واقعہ بڑے شاعر میں رونما ہوا اور وہ قتل کا واقعہ اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ویوست کر کیا وہ اس قتل تم اور جب قتل کیا تم نے نفس ایک نفس کو فص دا تم فس جھگڑا کیا تم نے اس کے بارے میں دیا وہ اللہ و مفت اللہ ظاہر کرنے والا ہے ما تم تم تک تمون جو تم چھپاتے ہو پکلنا تھسم نے کہا ادر کو وہ مارو اس کو بے بادنا ٹکڑے کے ساتھ اس گائے کے کداری کا کسی طرح محتاط زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو وہ یوری گم آیا ہی اور وہ دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں تم عقل حاصل کرو بات کو ذہن میں رکھو کہ بچڑے کا عبادت کرنے کے بعد امتحان پر یہ تھا کہ تم گائے کو ذمہ کرو تاکہ ان کے دلوں سے گائے کی جو عبادت کی عظمت ہے وہ نکل جائے اور صحیح توحید ان میں داخل ہو جائے یہ مقصد نہیں ہے کہ پہلے یہ بندہ مر گیا ہے قتل کا مسئلہ آیا ہے تو اس کے لیے گائے ضبع کیا گیا ہے اس کے اندر مختلف اقوال ہے لیکن خلاصہ اس کے یہ نکل آیا ہے کہ گائے کا واقعہ بھی آ گیا ہے اور بندے کے قتل کا واقعہ بھی آ گیا تو اللہ نب العالمی نے وہی کے ذریعے سے مسال السلام کو بتایا کہ یہ جو گائے انہوں نے زبر کیا ہے اس کے ایک ٹکڑے ایک بوٹی کو ہٹاؤ اور اس کے ذریعے سے اس مردے کو مارو یہ زندہ ہو جائے گا اپنا حال بتا رہے تھے اس کے قاتل کون ہے یہاں پر ایک اشکال تھا ان یہ تھا کہ اگر گائے کے اس مردے ٹکڑے کی وجہ سے ایک بندہ زندہ ہوتا ہے تو یہ تو گائے کی اور تعظیم ثابت ہو جائے گی تعظیم ثابت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی عظمت کو چوری کے ساتھ ختم کیا گیا ہے ذبح کیا گیا ہے جو ان کی دلوں میں عظمت کے وہ نکل گئی دوسری بات یہ کہ اس گوش کے اندر اس بندے کے زندہ ہونے کا معجزہ مسال اسلام کا ہے بنی اسرائیل کا نہیں ہے لہذا گائے کی عزمت اس سے ثابت نہیں ہوگی بلکہ مسالۂ صلاحت کے معجوزے کی عظمت ثابت ہو تو اس میں یہ واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے چچا سے رشتے کا مطالبہ کیا اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کا میراث جانے والا تھا بتیجے کو اس نے رشتہ دینے سے انکار کیا ایک قول یہ دوسرا یہ کہ بتیجے نے دیکھا کہ چچا بہت نہیں ہوتے مالدار ہیں تو اس کو قتل کر دیتا ہوں تاکہ اس کے مال کو میں لے لوں بعد میں وارث تو میں ہی بنوں گا تو اس کو قتل کیا پھر اس کا قتل معلوم نہیں ہو رہا تھا کس نے کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے مصع علیہ والسلام کے ذریعے سے اس معجزے کے ذریعے سے اس کو زندہ کیا اور یہ دلیل ہے کہ تیسرا موت بھی تیسرا موت اور حیات جو پہلے ہم نے پڑھ لیا کنتم تم اموات الفاظ کو یہاں تیسرا موت اور حیات ثابت ہو گیا اس نے اپنی شہادت دے دی کہ مجھے اس بندے نے قتل کیا ہے بتیجی نے قتل کیا ہمارے شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون رکھا کہ سب سے بہترین قانون کہ جس وارث نے اپنے وارث کو قتل کیا مانا میراث جس سے یہ لے کے جائے گا مانا بیٹے نے باپ کو قتل کیا تو اس بیٹے کو میراث سے محروم کیا جائے تاکہ قتل کا سلسلہ ہی بند ہو جائے جس نے اپنے ایسے رشتہ دار کو قتل کیا جس کے مال میں یہ وارث بن رہا تھا تو اس قاتل کو ہمارے شریعت نے اور وراثت سے نکال دیا تاکہ قتل کا یہ دروازہ ہی بند ہو جائے تو یہاں تو بن سرائیل کا مسئلہ تھا اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں کیا تو فرمایا کہ تمہارے عقل کے لیے یہ واقعہ ہم نے لایا میور گم آیا تھا اللہ تاکہ تم اللہ کی قدرت کی ان عظیم نعمتوں کو دیکھ کر کچھ عقل حاصل کرو تمہ کسد کو لوگ دل سخت ہو گئے دل تمہارے لمبا دو کے اس کے بعد فہل ہزاروں کے پتھروں کی طرح سخت ہو گئی اوکشت دو کسوام یا اس سے زیادہ سخت دل تمہارے سخت ہو چاہیے تو یہ تھا کہ دل نرم ہو جاتا اللہ کی عظمت کو دل میں جگہ دے دیتے لیکن یہاں مسئلہ اس کا پلٹ ہو گیا اور وہ یہ کہ دل ان کے اور سخت ہو گئے دلوں کی سختی یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی مثال پتھر کے ساتھ دے دی اور پھر فرمائیں کہ اوشدوں کا سواب یا پتھر سے بھیجا جاتا پھر اللہ رب العالمین نے پتھر کی تین قسمیں ذکر کیے مِنَ ہیں وہ نمینہ لے جا رہتے ہیں یقیناً بازے پتھر وہ تھا پڑتی ہیں وہ پوٹتی ہیں منہ انہار اس سے نہرے کوٹتے ہیں اس سے نہرے پانی نکلتا ہے اس سے بڑے بڑے پتھروں کو اللہ پاڑ دیتے ہیں پانی نکلاتا آتے وہ نمینا لمایا شک اور یق کچھ پتروں میں سے البتہ وہ جو ہوتے ہیں لما یا شکا کو جو پٹ پڑتے ہیں من بس نکلتا ہے اس سے پانی اس سے پانی نکل آتے جس قسم فرمایا وہ ان منہا لما یق من خشت اللہ یقین اس میں سے لمحہ وہ ہے یک جو وہ گر پڑتے ہیں من خشت اللہ اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر وہ ملا بول نہیں اللہ تعالیٰ یہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پتھروں کے یہ تین قسمیں بیان کی اور یہ اگر اور فکر کیا جائے قرآن و سنت کے دلائل سننے کے بعد دلوں کی یہ تین قسمیں ہوتی ہیں دل میں نرمی پیدا ہو جائے بعض آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ توجہ اور امن یہ ہر وقت نہیں ہوتا ہے انسان کا ایک سیزن ہوتا ہے رات کے وقت انسان اللہ کے سامنے یا میدان جنگ میں یا قرآن کریم کے درز تدریس کے اوقات میں انسان کے دل پر فوراً اثر ہو جاتا ہے یا جس طرح بط اللہ کے طواف میں انسان پہنچتا ہے یعنی بعض مرحلے جیسے ہوتے ہیں اس مرحلے پر انسان کا دل انتہائی نرم ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو یہ دل کی وجہ سے ہوتا ہے آنکھوں کے اپنے کمان اس میں نہیں ہے یہ تو اثر دکھانے والی ہے خالی اور ایک وہ ہے کہ انسان کے انکے تر ہو جائے فیق علما پانی نکل آتے ہیں لیکن انکوں کے اندر رہ جاتے ہیں اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ خشیت انسان کے اوپر علامات ظاہر ہو جاتے ہیں خوف کے علامات پتھر کا اپنے جگہ سے گر جانا معنی انسان کا اپنے ظاہری کے کت سے بدل جانا اب یہ تین قسمیں بھی نہ ہوں تو پھر یہ اس کے پہلے بات کی طرف بات جائے گی کہ وہ اشد اشدر سے بساک ایسے دل سے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے جس کے حدیث میں آیا ہے یہ اللہ میں تج سے بنا مانگتا ہوں من قلب لا یقا ایسے دل کے بارے میں جو تش کرتا ہے جس میں خشیت نہ ہو فرمایا فت ماؤ نہ مینو کیا تم امید رکھتے ہو مسلمانوں میرو لگوں کہ وہ مان لائے تمہاری لی تمہاری مان آئیے تمہارے وقت کہاں پرے پن یقین تھا پن میں کرو جسماؤ نہ کلام اللہ وہ سنتے تھے اللہ کے کلام کو یہ ان یہود کے اہل کتاب کے قبائث کا ذکر ہے کہ ان سے امید رکھنا آپس ہے تم میوں کا ہوں پھر وہ بدل دیتے تھے تحریف کر دیتے تھے اس میں بعد ما ہو بات پوچھ کے سمجھ لینے کے جب سمجھ لیتے اس کو اس میں تحریف کرتے وہ ہوں گا لمون اور وہ جانتے تھے یہ کام ہر آدمی کا نہیں ہے کتاب کے اندر تبدیلی کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کلام کے اندر تبدیلی کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے اب کسی کو کیا پتا ہے کہ عربیت میں فا لگانے سے کیا ہوگا لام لگانے سے کیا ہوگا فلا لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ لگائیں گے یہ ہاتھ سے ہاتھ آتے یہ اس قسم کی جو تبدیلیاں ہوتی <coughs> یہ مولوی کر سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایک خاص گروہ کا ذکر کیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرنے والے ہیں ان کے بڑوں کا یہ شیوا گزرا نہیں اللہ کے کلام کو سن لینے کے بعد اس میں تبدیلی کرنا یہ ان کے بڑوں کے ایک گروہ کا شیوا گزرا ہے وی را ندی نام ہو جب ملتے ہیں وہ لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کالو من نہ ہم ایمان لائے ویدا خراب ملا باد اور جب جدا ہوتے ہیں علیدا ہوتا ہے ان کے بازے بازوں کی طرف کالو تو کہتے ہیں اتو کیا تم گفتگو کرتے ہو کیا تم بیان کرتے ہو ان کو بے ان باتوں کا پتا اللہ علیکم جو کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اللہ نے جو باتیں تم پر کھول دی ہے تمہیں بتا دی ہے وہ تم ان کے اوپر بیان کرتے ہو لیکو جو کم ہیں کہ وہ غالب آ جائے تم پر وہ اپنے دلائل کے ذریعے سے حجتوں کے ذریعے سے تمہاری ان باتوں کو بے بطور حجت اور دلیل لے آئیں اور تمہیں شرمندہ کر دے ان درف تم تمہارے رب کے پاس اللہ کے عدالت میں جب جاؤ گے اور تم آج جو مسلمانوں کو اپنی خفیہ باتیں بتاتے ہو کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ تورات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے تعریف ہے آخری رسول ہے اور اس کی امت کی یہ فضائل ہے اور اس کو ماننا پڑے گا جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا یہ باتیں جب تم ان کو بتاتے ہو تو قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں یہ مسلمان آئیں گے اور تمہاری یہ باتیں تمہارے خلا بطور شہادت پیش کریں گے تو تم تو کمزور پڑ جاؤ گے اب فلادہ کے لوگ کیا تم سمجھتے نہیں ہو تمہارا عقل نہیں اب ان کو تو عقل کی دعوت دیتے ہیں خود بھی عقل ہیں یہ ایک کہانی لوگوں نے بنائی ہے نا کہتے ہیں کہ تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایک کے پاس کپڑے نہیں تھے بوینا تھا پاگل دیوانا اور ایک بہرا تھا اور ایک نابینا اور نابینی نے کہا کہ وہ سامنے پہاڑی کے اوپر میں نے دیکھا دو مچھر لڑ پڑے ہیں آپس میں عجیب نابینا ہے سامنے پہاڑی کے اوپر دو مچھر لڑ پڑے تو بیرے نے کہا او میں نے آواز سن لیا ایک کو انہوں نے گرا دیا اتنی دور سے مچھر کے گرنے کی آواز اس میں سن ملی اور کسی کو کہا جاؤ تم چھوڑاؤ نا ان کو کہا میرے کپڑے پڑ جائیں گے یہ ان بری اسرائیل کی کہانی ہے اب ان کو کہتے ہیں کہ افلا آ کے لوگ کیا تمہارا عقل نہیں ہے اللہ فرمات کیا ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور چھپے ہوئے سب جانتے ہیں جس کتاب کا تم حوالہ دیتے ہو تورات میں انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں یہ مسلمانوں کو بیان نہ کرو تو تمہارا خود عقل نہیں ہے کہ تورات اور انجیل تو اسی اللہ نے اتارا ہے جس اللہ سے تم چھپانا چاہتے ہیں تمہارے خود بھی اتنے کھوپڑی میں دماغ نہیں عقل نہیں اللہ فرمت تمہارا خود عقل بیکار ہو گیا دوسروں کو عقل کی دعوت دیتے ہو خود تمہارے عقل تمہارے مت ماری گئی ولاون عمل کیا نہیں جانتے ہیں وہ کہ یقیناً اللہ تعالی علم جانتا ہے مایوس جنون جو وہ چھپاتے ہیں وہ مایو لمون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تو خود ظاہر اور چپے سب کو علم ہے تو اس کیا تم چھپاتے ہیں کیونکہ عدالت پیشی تو اللہ کی عدالت میں ہوگی نا اس اللہ سے تمہیں اس مسئلے کو چپاتے تو یہ مسئلہ تو اتارا ہی اس اللہ نے ہے اسے تمہاری عقل ہے فرمایا اور بعض ان میں سے کچھ ان میں سے امیونان پڑھ ہے لا یعلمون کتاب نہیں جانتے وہ کتاب اللہ امانی مگر ارزوئی وہ اپنے ارضوؤں پر چلتے امیدوں پر چلتے وہ انہوں اللہ نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرتے ہیں ان پڑھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ اپنے گمان پر بے چلتے ہیں ابھی بھی ان پڑھوں سے اگر آپ مسئلہ پوچھیں گے نا بھائی قرآن میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے یہ مسئلہ سمجھو یہ عقیدہ سمجھو تو کہتے ہیں ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم بہت ہیں ہمارے مسجدیں زیادہ ہیں ہمارے مدرسے زیادہ ہیں ہمارے مولوی زیادہ ہیں ہو سکتے ہیں ہم صحیح ہوں گے اپنے ایک گمان ایک تخمینہ ایک اندازہ لگاتے ہیں اب یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے کسی چیز کی کرا ہونے کے لیے دلیل کثرت نہیں ہے کسی چیز کے حق ہونے کے لیے دلیل زیادہ لوگوں پر لوگوں کا اس پر عمل نہیں ہے ابھی آپ ہمارے حجم میں دیکھ لو کہ بدت سب سے زیادہ اس پر عمل ہوتا ہے وہ چاہے شب برات ہو بدت ہے وہ معراج کے رات کے نام سے مجالس ہو بدت ہے وہ محرم ہو وہ بدت ہے اور شرک ہے وہ عید ملاد النبی ہو وہ بدت اور شرک ہے اس کو کس طریقے سے سرکاری طور پر بنایا جاتا ہے تو کیا وہ دلیل ہو گیا وہ شریعت بن گیا نہیں یہ امیوں کا دین ہے امیوں کا ان پڑھ لوگوں کا دین ہے جو دلیل کے طالب نہیں ہوتے دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں تو امن بھی بعض عامی لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ بس اپنے امیدوں پر چلنے والے تھے فوائل ہے اس کے بدلے میں کلیل دنیا کا تھوڑا سا مول مال دولت فوائل ہلاکت ہے لوگوں کے لیے جماقت بتائی بابا جب اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے وبیر الحم حَلَاکَتْ ہیں ان کے لیے نمایات سے وہ ان کو یہ کسب کرتے ہیں یہاں ان کے تحریف کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ رب العالمین کی دین میں تحریف کرتے ہیں اور یہ تحریف کا ان کا اپنا انداز مسئلے کو بدل دینا اپنے طرف سے مسئلہ لکھ دینا ڈال دینا اور اس کا نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ جیسے اہل کتاب میں مسئلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں اور رہیں گے کہ وہ مسئلہ خود بنائیں گے یا بنا ہوا مسئلے میں اپنا ٹکڑا ڈالیں گے اور پھر اس کو کیا جا کہیں گے بن آزمین جیسے میں نے آپ کے سامنے دو تین دعائیں پیش کی آزان کے بعد کی دعا دیکھو فرض نماز کے بعد کی دعا دیکھو اور اتنے بہت سارے عبادات عبادات کے اندر لوگوں نے عقائد سمیت ایسے ایسی چیزیں گڑ ڈالی ہے بنا ڈالی ہے جس کا کوئی وجود و سنت میں نہیں ہے اور اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں یہ دین ہے یہ دین نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ویل گلب استعمال کیا کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے مسائل لکھتے ہیں دن میں ڈالتے ہیں اور اس کا نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے سبب ہلاکت ہیں اس کسب کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے جانم کے اس وادی میں جائیں گے جس کا نام ویل ہے اور جس کو بطور تبدی اور زجر تکرار کے ساتھ لایا تکرار دیا ایک دفعہ ویل کہا دوسرے دفعہ ویل کہا اور کس نے جب آئل کہا ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے تباہی ہے تحریر کرنے والوں کا یہاں اللہ رب العالمین نے سخت وحیر ان کو سنایا اللہ کے دین میں تبدیلی کرنا واروں نے کہا تم سنت نارو حرکت نہیں چوئے گی ہمیں آگ اللہ ایاما دودا مگر چند جنتی کے دن یہ ان کا ایک عقیدہ یا ہم تو بزرگ کرانے کے لوگ ہیں ہم بیالۃ السلام کی اولاد میں سے ہیں ہم تو صرف چند دنوں کے لیے جانم میں جائیں گے جو ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے جتنے دن کی ہے ہمارے بڑوں میں پھر ہمارے جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی ہم جانم سے نکل آئیں گے اور ہمارے جگہ یہ آئیں گے یہ ان کا نظریہ ہے عقیدہ حدیث بھی یہ سابق ہے نبی علیہ سلاط السلام نے ایک یہودی سے پوچھا جانب میں تمہارا کیا مسئلہ ہوا ہم جائیں گے چالیس دن کے لیے پھر آپ نکل آئیں گے ہماری جگہ تم جاؤ نبی علیہ سلاۃ السلام نے سخت باتیں ان کو سنائی خطاً یہ نہیں ہو سکتا تم تو ابدن جانبی ہو ابدن یہاں ان کا تذکرہ کیا کل آپ برما دیجیے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ فلئی لبل اللہ وہ واد جس خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے آہد اپنے پیمان سے اللہ تو اپنے وعدے سے رو نہیں کرتا ہے ہم تب بولو نا یا ہم بمانا بل بلکہ تم کہتے ہو اللہ اللہ فرمانا تالم ہو جو تم نے جانتے ہو اللہ پر تم اپنے طرف سے ایسے باتیں بناتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ثبوت ہی نہیں ہے کوئی دلیل ہے تو لو اللہ نے کہا بولا یہ باپ بلا ہاں کیوں نہیں بل من کا سباب جس نے کمائی سی کوئی برائی وہ امادت بھی گیر لیا اس کو اس برائی نے فتی اس کی برائی نے گا صابن بس بولو دو زخم والے جاننی ہے ہم ہاں خالدون ہمیشہ رہیں گے یا کسب اور, اور کفر نے ان کو آ گھیرا شرک نے کفر نے ان کو گھیر لیا تو اب ان کے لیے نجات نہیں ہے ہم ہاں خالدن وہ ایام معدور نہیں ہے کہ چند دنوں میں مہمان رہیں گے جانم کا بلکہ مستقل جانمی ہے وہ ائے من ہو وہ لوگ جنہوں نے مان لایا کا عمل کیے الا بل الجنہ وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے ان کے ہاتھ خالص ہمیشہ ہوں گے یہاں دونوں کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جنت میں جو لوگ گئے تو وہ مستقل ہے اور جامن میں جو لوگ گئے اور وہ یہودی عیسائی مشرق ہو تو وہ بھی مستقل ہے وہ عرضی نہیں ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور جانم یہ مستقل جگہ ہے یہ عارضی راحت اور آزاد کی جگہ نہیں ہے مستقل ہے نہ ختم ہونے والے ان لوگوں کا رد ہے ان آیتوں میں جو کہتے ہیں جانم پناہ ہونے کی چیزیں پناہ ہو جائے گا فنا نہیں ہوگا بلکہ مستقل ہے اور یہودیوں پر رد ہے جو ان کا اپنا خیال ہے اپنا سوچ ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے نہیں بلکہ قسم قصب کفر کسب شرک جس نے کیا ہے وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ہے خالدون کے ساتھ جائے گا اور اس کے متبادل جانتی وہ اپنے جلد پہ مستقل جائیں گے یہ مستقل کرام آرام گاہ ہیں اور سزا کی جگہ ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نصاب کا ذکر کیا کہ ان کو اپنے بڑوں کی نصاب یاد کرو وہ صاف بنے اور جب لیا ہم نے پختہ وادہ بنے سایل سے لاتا بدون نہیں تم عبادت کرو گے مگر ایک اللہ کی وبل والدین احسان اور ماں باپ سے نیک سلوک کرو گے ماں باپ سے نیک سلوک کرنا اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دل قربا ناول مساکین تم سے بھی نیک سلوک کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی وہ قول اللہ سے پوچھنا اور کہو تم لوگوں سے اچھی بات وہ حقیم وسلہ تباد اور تم قائم کرو نماز اور تو زکات تم مت وئے اللہ کلی لنگمن تم مگر توڑے تم میں سے من تم مور اور تم ایراز کرنے والے ہو یہ وہ مستقل احمان ہے جو تمام امتوں میں ہیں اور تمام امتوں کے لیے بغو غلام بغو جیسے صورت الحسن ہم پڑھیں گے واپد اللہ شی آر والن قربا المساکل تفصیل ہے وہاں آیا نمبر تو یہاں بنے اسرائیل کے لیے وہی حکم ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے وعدہ لیا تھا ایک یہ کہ اللہ کے با سوا کسی کی عبادت نہیں کرو صرف اللہ کے بندگی کرو دوسرے نمبر پر والدین کا ذکر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہوگا اور تیسرے نمبر پر قرابت والے چوتھے نمبر پر یتیم اور پانچویں پر مساکین اور پھر عام لوگوں کے لیے اچھے بات کا دعوت دینا اچھے بات کا سب سے اچھے بات اللہ کے توحید توحید کو پھر بیان کرو گے اور نماز کا قیام زکات کیا جائے کی. اللہ فرماتے ہیں تم پھر گئے مانا سب کے سب تم پھر گئے اللہ کلیل منکم مگر توڑے تم میں سے یہ قرآن کے اندر لفظ کلیل ہم نے یہاں پڑھ لیا اب خوران کے آخر تک جا کے پڑھو جہاں لفظ قلیل آئے گا وہاں اچھے لوگوں کا ذکر ہوگا دار پرزگار متقی اللہ والے جنت والے اور جہاں لفظ کثیر آئے گا بہت زیادہ وہ اللہ نافرمانوں کا ذکر ہوگا مشرق ہوں گے بے عقل نہ خواہشات کے بجلی چلنے والے ان کا تذکرہ ہوگا تو فرمائے بہت کم تم میں سے تھے جو اس وعدے پر قائم رہے اللہ کی توحید پر قائم رہے وہ ان تم موریزون اور مجموعی طور پر تم اعراض کرنے والے ہو تمہارا شیوہ یہ رہا ہے اور لیا ہم نے پوختہ نہیں رکھو گے تم گے تم, تم, تم, تم،, تم نے اقرار کیا وان، تم تشہد اور ہو تم گواہ تم اس کے خود شاید ہو گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے سے پہلے مدینے کے اندر مشہور دو قبیلے آباد تھے اور بعد میں پھر جو اور جب نصارہ آ کے آباد ہو گئے تین قبیلوں کے لوگ وہ بھی ان میں شامل ہو گئے تو وہ جو پہلے کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں بعد میں آنے والے قبیلوں میں سے بنی قریضا کے لوگ بنو نذیر کے لوگ بنو کی کے لوگ بنو کی والے یہ تینوں گروہ کا طریقہ یہ تھا جس طرح دور حاضر میں آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں ایک قوم والے کے دوسرے قوم والوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے پھر اور جو دو تین قومیں ہوتی ہیں وہ ان میں سے کسی ایک قوم کے موافقت کرتی پنجابی ہے پختون ہے اردو بولنے والے ہیں یا سندھی ہیں یا بلوچی ہیں دور حاضر میں یہ وبا جو پھیل چکی ہے یا کچھ سالوں پہلے یا ابھی بھی جو ہو رہی ہیں یا مسائل بعض قوم اپوم, بعض قوموں کی تائٹ کرتی ان لوگوں کا بھی یہ عمل تھا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امر میں بھی یہ یہود اور نسارہ کی بیماریاں آئے گی وہ بیماری ہمارے قوموں میں بھی ہے جبکہ کلمہ پڑھنے کے بعد توحید ہی والے سنت والے وہ زمین کے پشت پر جہاں بھی ہوں رنگ نسل کے کوئی حیثیت نہیں ہو پائیے لیکن یہ انہی لوگوں کی طرح حوث اور خزرت چور بنو پریزا بنواق کے نقاب نقا اور ان کی طرح یہ بیماری یہاں پر بھی ہے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ دو قومیں آپس میں لڑ پڑتی تو دوسروں کو انہوں نے آپس میں ایک معاہدے کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ قوم حملہ کرے گی تو تم نے ہمارے ساتھ دے ہے دوسرے قوم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اگر یہ قوم حملہ کرے گی تم ہمارے ساتھ دے ہے دفاعی معاہدے تھے ان دفاعی معاہدوں کے تحت ایک دوسرے کے خون کو بہایا کرتے تھے پھر ایک دوسرے کے بندوں کو جب قیدی پکڑ لیتے باقاعدہ اس کے پیسے لیتے اور یہ چیز ابھی بھی ہے ایک دوسرے کے بندوں کو پکڑ کے اس کے باقاعدہ پیسے لیتے ہیں لاکھوں روپئے لیتے پگائلوں میں ابھی بھی بیماری ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے آدمی کو پکڑ لیتے ہیں دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ کروڑوں کے حساب سے پیسے ان سے طلب کرتے ہیں پیسے لے کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا تمام تم ہاؤلائیں پھر وہی تم لوگ ہو تب طلو نام بزرگوں قتل کرتے ہو اپنے, اپنے اپنوں کو اپنے آپ کو مانا ایک دوسرے اپنے نفسوں کو قتل کرنا اپنے جان یہ دونوں معنے ہیں نا جب تم کسی کو قتل کرو گے گویا تم نے اپنے آپ کو قتل کیا اس کے بچے میں تم جاؤ گے دوسرا مانا یہ کہ اپنے کسی بھی مسلمان کو قتل کر لینا نفس کو قتل کر لینا وہ تمہاری جنس میں سے ہے کیونکہ تمہیں ایک آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں تو ایک دوسرے کو قتل کر لینا گویا کہ تم اپنے جنس کو قتل کر اپنے نفس کو قتل کرتے ہو وہ تفریح بھرے کم اور تم نکالتے ہو ایک گھروں کو تم نشر میں دیا رے ان کے گھروں سے تذہرو ناری مدد کرتے ہو تم ایک دوسرے کے خلاف بل اس کے ساتھ بل اور اور ظلم کے ساتھ وہی یا اگر وہ آئے تمہارے پاس کچھ سارا قیدی ہو کر تم فجیا دے کر چھڑاتے ہو ان کو وہ ممرم ہرام کے حرام کیا گیا ہے تم پر ارے کم تم پر اخراج ہوں ان کا نکالنا جب ان کا نکالنا تمہارے پر حرام ہے تو قیدی بنا کر ان سے پیسے لینے کیسے تمہاری جائز ہوگا ابتو منون ابادل کتاب ہے کیا تم ایمان لاتے کتاب کے بعد کے ساتھ بے جو ایسا کرے گا دنیا کی زندگی میں قیامت کے دن برتھ دونوں دکیل دیے جائیں گے پیر دیے جائیں گے وہ قابل نہیں اللہ تعالیٰ خبر اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو مانا یہ کہ تم کہتے ہو ہم فیدیا رہتے ہیں ایک دوسرے کا یہ فیدیا تم سمجھتے ہو یہ کتاب پر عمل ہے یہ جائز ہے ہمارے تو یہ جو پہلا حکم ہے یہ تمہارے کون سا جائز ہے ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا ایک دوسرے کو قتل کرنا ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کا مدد کرنا یہ تو سب حرام ہے تو جب ان کا نکالنا ہی حرام ہے ان کے ساتھ لڑنا ہی حرام ہے تو پھر یہ کیسے حرام ہوگا اور تم بعض باتیں جو کتاب کے اندر تمہارے دل کے موافق ہوتی ہے تمہارے دنیائی مفادات کے موافق ہوتی ہے اس کو تو تم مان لیتے ہو اور جو تمہارے خواہش کے خلاف ہوتی ہے عقائد نظریات جو تم نے مصنوعی بنائے ہیں اس کے خلاف ہوتی ہے اس کو تو ٹکرا دیتے ہو تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ کتاب کے بعد اسی کو مان لینا بازے کو چھوڑ دینا یہ تو ایمان کے منافی بات ہے بلکہ اللہ رب العالمین المین ایمان والوں کی صفت میں بیان کیا ہے کہ بال کتاب کل وہ سارے کتاب پر ایمان لاتے یہ بولو گے جنہوں نے خرید لیے زندگی دنیا کے بالآخرترت کیے بدے فلاح کو فوکس کا نہیں کیا جائے گا مدد کیے جائیں گے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے نہ عذاب کے تخفیب ہوگی نہ نجات کے کوئی راہ ہوگی اور نہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کی وعید سنائے فضم فی الحیات دنیا اور ایسا ہوتا ہے وقفے وقفے سے مختلف ادوار میں اللہ رب العالمین مختلف شکلوں میں عذاب دیتا ہے کبھی کس دور میں کبھی کس دور میں بلیس نیل کی تاریخ تو ان عذابوں سے پُر ہے وہ لقینا موسل کتاب آتی ہم نے مصلام کو کتاب و کبینہ بیجا ہم نے بمبا دی اس کے بعد بے رسول رسول وہ آتینہ یہ سب مریم دیا ہم نے ایسا ابن مریم کو البیناتے واضح مو وہ آئی اور ہم نے اس کو مضبوط کی بیروہل امین کے ساتھ جبری امین کو ہم نے ان کا معاون بنایا یہ بھی بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کہ دیکھو تم میں ہم نے مصعلیہ السلام کو بھیجا کتاب دی اس کے بعد اور رسولوں کو بھیجا اشا علیہ السلام کو بھیجا اس کو مو جزاد جبری امین کے ذریعے سے اس کے مدد کی اپم کیا جب آیا تمہارے پاس رسول ان پہ غمبر رسول اس چیز کے ساتھ لاتا ہوا جو نہیں چاہتی تھی انکم تمہارے نفس تمہارے انفس، تمہارے چاہتے اس تک تقبر इस تک آبرتی کی تم نے جو تمہارے نفسوں نے نہیں مانا تمہارے چاہتوں کے موافق نہیں تھا تو اس تتپر تم تم نے تکبر کی ایک و فریکن کر تب تم بس ایک فریق کو تم نے جھٹلایا وہ پریٹن تک فرون اور ایک فریق کو تم نے قتل کی ایک کو قتل کرتے رہے اور ایک کو جھٹلاتے رہے بنی اسرائیل کے اس قباست کو کہ نبیوں کے لیے انہوں نے یہ ترتیب اپنایا دائی دعوت دیتا ہے تو پہلے اس کی تقسیب کر دیں یہ جھوٹا ہے یہ فلاں الزامات لگا لیں اگر الزامات لگانے سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے دعوت روکی ہے لیکن دیکھا کہ اب دعوت سے وہ باز نہیں آتے اور ہمارے الزامات کا اثر نہیں ہو رہا تو پھر اس کو قتل کرتے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ اگر قتل کرنے کے طاقت ہے تو قتل کر دیتے طاقت نہیں ہے تو پھر جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قتل کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے وہ باسط بارسوخ ہے قوت و طاقت ہے ان کے پاس بچ جاتے ہیں تو صرف الزامات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دونوں کوششیں کی قتل کرنے کی بھی کوشش کی تقزیب کی بھی کوشش کی دونوں کوششوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کیا نہ نا تو ہمارے نبی کی تقزیب میں وہ کامیاب ہوئے اور نہ قتل میں کامیاب ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بچایا وہ پال انہوں نے کہا کو یہ ان کے اور قباث ہمارے دل کے لاکھوں میں ہیں ہمارے دل کے میں ہے ایک مانا یہ ہمارے دل میں تمہارے باتیں اتر نہیں رہی ہے سمجھ میں نہیں آتی جو آپ کیا کہہ رہے سر آج لوگ کہتے ہیں نا اگر آپ کسی کو دین کی اچھی بات بتاتے صحیح عیدا صحیح نتیجہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں سیکھ سکتے ہم نے جو باپ دادا سے سیکھا ہے نا وہ بھی ہم بھول جائیں گے یہ جو آپ بتاتے ہیں یہ بھی نہیں سیکھ سکتے ہیں جو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا ہمارے دل میں یہ آپ کی باتیں نہیں اترتی دوسرا مانا یہ تمہارے اس ان باتوں سے ہمارے دل ایسے ہیں جیسے کہ پردے میں بند ہو یہ اس میں لگتی نہیں ہے بات ہے وہ اپنے علم سے بھرے ہوئے ہمارے دل اپنے اکابرین اور شیو کے باتوں کے علم سے بھرے ہوئے ہیں تمہاری باتیں اس میں نہیں اترتی اللہ فرماتے بل لانحم اللہ بے ففریم بلکہ لانت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قفر کی وجہ سے فقری لنمایوں میں وہ ان کا بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں ابھی ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہے تو کلیم ولما جا جب آیا ان کے پاس کتاب ان کتاب من اللہ اللہ کے طرف سے میں تصدیق کرنے والی کتاب جما ماحو اس کتاب کے جو ان کے پاس ہیں مکان تھے وہ من کب اس سے پہلے یہ سب کا خون فتح مام رہے تھے اللہ لوگوں پر کفر ہو جنہوں نے کفر کیا پلم باجام بس جب آیا ان کے پاس ماں بوجھو اور ابو پہچان لیا انہوں نے کبو کبھر اللہ, اللہ تعالی کے کابروں پر اہل کتاب اس بات کی منتظر لے کے منتظر تھے پڑھے لکھے لوگ ان میں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے اس کے ساتھ مل کر ہم دین کے دعوت کا کام کریں گے اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان پر ہم غالب ہو جائیں گے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نشاندہی ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ وہ جب آئے گا تو وہ دین کو غالب کرے گا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا رفو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ آخری رسول ہے اور حقیقت یہی ہے کفرو بھی تو اس پر قبر کیا اللہ فرماتے سے لوگوں پر دالت بے سمجھ کرو بھی بری ہے وہ چیز جو بیچا انہوں نے بدلے گے ام کو اپنے نفسوں کو کیا ہے وہ چیز برو یہ کہ قبر کی انہوں نے بے ساتھ اس چیز کے اندر اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب کیا بنا حسد کرتے ہوئے کہ نازل کرے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے غزبر آئے وہ سات غذب کے اوپر کا بے ناز موہن کابروں کے لیے موہین انہوں نے اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ ہم اس نبی کے منتظر تھے لیکن یہ نبی تو بنی اسماعیل میں آیا باغیہ حسد کیا انہوں نے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں نبی بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں وہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں تو یہ بنی اسماعیل کے اولاد میں کیسا نبی آیا ہم اس کو نہیں مانتے یہ انہوں نے اپنے لیے انکار کا سبب بنایا اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اللہ فرماتے ہیں رسالت اور نبوت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے وہ جس کو من فضل ہی اپنے فضل میں سے جس پر نازل کرتا ہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے وہ جس بندے کو نبوت دیتا ہے اس میں تمہاری اختیارات تو نہیں ہے کہ تم بولو گے تو ان کو ہم نبی بنائیں گے اللہ فرماتے ببا وہ بے فضر ہے آئے اللہ کے غزب میں ایک غزم میں تو وہ پہلے سے موجود تھے اعلی غزب کہ وہ پہلے سے کفر میں شرک میں مبتلا تھے اب جب یہ نبی آیا اور اس کی نبوت کے منتظر بھی تھے تو اس نبی کی نبوت سے بھی انکار کیا تو ڈبل غزل نہ ہو گئے جس طرح ایک شخص اور دونوں کے اوپر ایمان لاتا ہے تو قرآن نے اور حدیث نے اس کی ڈبل ادر ذکر کی ہے یوتکم جو کم کی فلین رحمت کی صورت حدیث میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا کیونکہ پہلے تم نے علیہ السلام یا علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اب آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس پر ایمان لے آئے تو تمہیں اللہ ڈبل ادر دے گا آج بھی اگر کوئی عیسائی اور کوئی یہودی اپنے اس مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی قانون ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے جو کم کپ رہنے میں ہی اللہ اپنے رحمت میں سے تمہیں دگنا اجر دے گا تو اسی طرح جو لوگ عیسان صلاحت السلام یا مصعلیہ السلاۃ والسلام کے دین پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر قائم ہیں اور جب کہ اعمال ان کے خلاف ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی شریعت کو بھی انہوں نے ٹکرا دیا تو یہ ان کے لیے دو نبیوں کی مخالفت ہو گئی تو اس لیے فرمایا کہ ببا اور بے بن علازم اور آ کے فرمایا ولی کابر ناداب محین کابروں کے لیے رسواکن عذاب ہے رسواکن اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرتے ہیں نبیوں کے توہین کرتے ہیں تو ان کے توہین کی وجہ سے ان کے لیے عذاب بھی اہانت کا ہے اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب رسوا کون ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے عمال سے بچائیں